مرانا مخترم عارض ان کو دا عزرت العلامہ تاولا بنیالی حسیب مختلف و موضوعانوں دا بیانوں دا ام بی تری سیڈی دا پارا زمان دا دکان پتہ ایسا تایی اشار تاید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز بارکر دکان نمبر تاییس عبدالرحمند لازان اس دا مین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انورشیر تاہید موبائل نمبر 0301 710 والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم گزشتہ درس میں سورت المائدہ کی آیت نمبر پینتیس کی تفصیل اور تشریح کے سلسلے میں مسئلہ وسیلہ پر کچھ گفتگو آپ سن چکے ہیں آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وسیلے کی چار قسمیں ہیں ان میں سے تین قسم کا وسیلہ جائز اور وسیلے کی چوتھی قسم کبھی شرک اور کبھی حرام کے زمرے میں آتی ہے وسیلے کی پہلی قسم جو جائز ہے وہ ہے توسل بل اسما الحسنہ اللہ کے مبارک اور مقدس ناموں کا اپنی دعا میں وسیلہ پیش کرنا قرآن نے اس کو بیان کیا وسیلے کی دوسری قسم ہے تبسل بل اعمال اپنے نیک اعمال کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے آگے پیش کرنا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا میں گزشتہ درس میں وہ آیتیں آپ کو دکھا چکا ہوں آسانی کے لیے ایک ایسی دلیل پیش کر دیتا ہوں قرآن سے جو آپ سب کے یاد رکھنے میں آسان بھی ہو سہولت بھی اور وہ ہے سورت الفاتحہ جس میں آپ ایک دعا مانگتے ہیں اہ دن ال مستقم اس دعا مانگنے سے پہلے آپ شروع ہوئے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اییا کا نعبد و کا نستعین یہ جو آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کا نظریہ ہے اور اللہ کی صفتوں کا اقرار ہے آپ نے اس اقرار کو بطور وسیلہ پیش کیا اور پھر آپ نے کہا اہ دنس سرات المستقی وسیلے کی تیسری قسم ہے توسل بالاحیاء زندہ بزرگ سے دعا کی درخواست کرنا چھوٹا بڑے کو کہے اور کبھی کبھی جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو یہ ہے زندوں سے دعا کروانا اس کا قرآن میں بھی ثبوت اور احادیث سے مبارکہ میں بھی بے شمار دلائل لیکن زندوں سے دعا کروانا عالم سے کسی مرشد سے اپنے پیر سے کسی ولی اللہ سے اپنے امام سے اس نظریے کے ساتھ کہ دعائیں قبول کرنا نہ کرنا یہ اختیار کس کا ہے اور اگر یہ نظریہ آ گیا کہ یہ بزرگ ہیں ولی اللہ ہیں بڑے اونچے درجے والے ہیں ان کی بات اللہ نہیں موڑتا ان کی دعا رد نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی جائز ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی میری بات کسی سے دعا کی درخواست کیجئے لیکن اس نظریے سے نہیں اللہ کوئی مجبور ہے اس بندے کے آگے اللہ مجبور ہے اس ولی اللہ کے آگے اللہ مجبور ہے اس بزرگ کے آگے اور اس کی دعا کسی طرح بھی رد نہیں ہوتی نبی ولی تو ولی رہ گئے بزرگ تو بزرگ رہ گئے مرشد صاحب تو مرشد صاحب ہیں اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ نے اپنے نبیوں کی دعا بھی قبول نہیں کی حضرت نوح نے مانگی اپنے بیٹے کے لیے اور اس میں اگر آپ لفظ پڑھیں تو حضرت نوح کہتے ہیں ان نبنی من اہلی میرے اللہ جو کچھ بھی ہے پتر تے میرا ہے نا ان نبنی من اہلی بیٹا تو میرا ہے نا اور میں تیرا ہوں تھوڑا سا اشارہ حضرت نوح اپنی ذات کا بھی لے کے آئے ہیں ان نبنی من اہلی میرا بیٹا میری آل ہے میری اولاد ہے اللہ تعالی نے صرف یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں کی جواب میں اللہ نے فرمایا فلا تس ال نے مالئی سال کا بھی علم جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں سوال مت کیجئے انی آئزوں کا انتقون منل جاہلی امبیا کی دعائیں بھی بعض اوقات منظور نہ ہوئی فرشتے جا رہے ہیں حضرت لوت کی قوم کو الٹنے کے لیے بستی الٹنے کے لیے اللہ نے فرمایا راستے میں میرا ابراہیم خلیل اللہ ملے گا اسے بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے جاؤ اب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس وہ پہچان نہ سکے بچڑا تل کے لائے جبریل جو بشری لباس میں تھا اس نے ہاتھ پیچھے کھینچے یہ گھبرائے انہوں نے وضاحت کی کہ جن کو آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں ہم انسان نہیں ملائکہ ہیں جا رہے ہیں آپ کے بھتیجے کی قوم کی بستی الٹنے قرآن کہتا ہے یوجا دہلو نا فی قوم لوت حضرت ابراہیم کی نرم دلی دیکھو بیٹے کی خوشخبری کی جو خوشی ہونی تھی وہ بھول گئی اور لگے ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے فی قوم لوت کس کے بارے میں یا اللہ وہاں تو لوت بھی رہتے ہیں ان کی اولاد بھی ہیں یا اللہ آپ ساری بستی الٹ دیں گے تباہ کر دیں گے یوجا نا جدال کس کو کہتے ہیں جھگڑے کرنے کو یعنی حضرت ابراہیم نے تکرار کیا تکرار کیا اللہ نے فرمایا آرے دلہازا میرے پیغمبر اس بات سے اعراض کر جو فیصلہ ہم کر چکے ہیں وہ ہو کے نہیں مانی حضرت ابراہیم جھگڑا کر رہے ہیں منوا نہیں سکے خود امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں قبول نہیں ہوئی اور احادیث مبارکہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہیں فرمایا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی بالکل واضح لفظ حدیث میں میں نے ایک دعا مانگی اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کون سی دعا مانگی درجۂ قبولیت نہ پا سکی آپ نے فرمایا میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو اختلاف اور انتشار سے بچا کے رکھ ان میں جھگڑا نہ ہو انتشار نہ ہو اختلاف نہ ہو اختراک نہ ہو یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں اللہ تعالی نے میری اس دعا کو منظور ہو نہیں کیا زندے آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے بزرگ سے مرشد سے پیر صاحب سے امام صاحب سے کسی عالم سے کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے احادیث مبارکہ میں بھی ہے لیکن نظریہ یہ نہ ہو کہ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا بلکہ نظریہ یہ ہو کہ میں بھی مانگ رہا ہوں میرے لیے یہ بھی مانگ رہا ہے اللہ مہربانی کریں گے اور ہماری دعا کو قبول کریں گے یہ وسیلے کی کتنی قسمیں ہو گئیں جی تین قسمیں یہ تینوں جائز ہیں آخری قسم جو مختلف فی ہے اور جس میں اختلاف ہیں اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمارے ملک میں مار قتل آرا مسئلے کی صورت اختیار کیا گیا ہے وہ ہے تبسل بل تبسل بل اموات کسی میت کو یہ درخواست کرنا کہ تم ہمارے حق میں دعا کر جس طرح زندے بندے کو درخواست کرنا کہ تم ہمارے لیے دعا کر جائز ہے اس طرح کسی مرنے والے کو وفات شدہ کو چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ شہید ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مرشد ہو جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور وفات پا گیا بعد از وفات کسی بزرگ کو کسی قبر والے کو یہ کہنا کہ بابا تو میرے لیے دعا کر یہ بات بعد از وفات کسی پیغمبر کو کسی ولی کو کسی مرشد کو کسی بزرگ کو کسی امام کو کسی عالم کو یہ کہنا کہ بابا تو ہمارے لیے دعا کر بعد وفات فوت شدہ کسی بندے کو دعا کی درخواست پیش کرنا میں ممبر رسول پہ ہوں اور خدا کے گھر میں ہوں اور باوضو ہوں اور قرآن میرے سامنے ہے اس کا ثبوت نہ قرآن میں نہ احادیث کے ذخیرے میں نہ صحابہ کے عمل میں نہ تابعین کے عمل میں نہ تباہ تابعین کے عمل میں نہ آئم اربعہ کے مذہب میں اور نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں ریت کی دیوار پہ کبھی قدم نہیں رکھے ہیں پختہ قدم رکھ کے بات کرنے کے عادی ہیں پہلے جو تین وسیلے میں نے پیش کیے ان کا ثبوت میں نے گزشتہ جمے قرآن سے دیا یا نہیں دیا آیتیں پیش کی اس پر میں نے نبی پاک کے فرامین پیش کیے ارشادات پیش کیے یہ جو وسیلے کی چوتھی قسم ہے کسی فوت شدہ بزرگ کو یہ کہنا کہ بابا میں تیری قبر پہ آیا ہوا ہوں تو میرے لیے دعا کر یا میری بات اللہ تک پہنچا میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے یا تو میرے لیے دعا کر دے یہ کہنا کسی فوت شدہ بزرگ کو کسی کی قبر کے اوپر یا قبر سے دور کہنا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ حنفی نہ صحابہ کرام کی زندگیاں نہ صحابہ کے کا عمل اگر خدا کی قسم اگر دعاؤں میں فوج شدہ بزرگوں کا وسیلہ اور ان کا واسطہ اور ان کا توفیل اور ان کا صدقہ دینا جائز ہوتا تو قرآن ان کو بیان کرتا قرآن بیان کرتا میرے پیارے پیغمبر اس کو بیان کرتے صحابہ کرام اپنی دعاؤں میں نبی پاک کا واسطہ نبی پاک کا وسیلہ نبی پاک کا صدقہ صحابہ کرام اپنی دعاؤں میں پیش کرتے نہ قرآن کہتا ہے نہ حدیث کہتی ہے نہ صحابہ کا عمل کہتا ہے نہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کہتی ہے کوئی چیز بھی اس کی ان دلائل شرع جو چار ہیں ان میں سے کوئی دلیل بھی ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں جو تبسل بل کے قائل ہیں کہ فوج شدہ بزرگ سے دعا کروانی جائز ہے اور اس کو کہنا کہ بابا میرے لیے دعا کر یا توجہ فرمائیے گا یا اپنی دعاؤں میں یہ کہنا نبی پاک کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر لے فاطمت الزہرا کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر لے حسنین کری کے صدقے اور واسطے سے میری دعا کو قبول کر لے دو باتیں اب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک تو قبر والے کو کہنا کہ تم ہمارے لیے کیا کر دعا کر اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر والے کو تو نہیں کہتا اپنے طور پہ دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ نبی پاک کے واسطے نبی پاک کے صدقے حسنین کریمین کے صدقے فاطمت الظہرا کے صدقے اولیاء اللہ کے طفیل میری اس دعا کو قبول کر خدا کی قسم نہ قرآن میں موجود نہ حدیث میں موجود نہ صحابہ کی زندگیوں میں موجود کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا کے کسی آدمی کے پاس کوئی ثبوت ہے پیش کرے لائے ہمارے سامنے وہ ثبوت حضرت ابو بکر نے دعا مانگی ہو حضرت عمر نے دعا مانگی ہو حضرت عثمان نے دعا مانگی ہو حیدر کر دعا مانگی ہو بشرطی صحیح ہو گھرنتو نہ ہو اس کے راوی وزا نہ ہو اس کے راوی کذاب نہ ہو اس کے راوی شیعہ نہ ہو اس کے راوی شرارتی قسم کا آنسر نہ ہو صحیح مستند مرفو حدیث اور صحابہ کا عمل کسی کے پاس موجود ہے تو پیش کرے اور اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر میں اس کے خلاف عمل پیش کرتا ہوں اس صحابی کا جو اتنا اونچا تھا کہ زمین پہ بولتا تھا تو رب قرآن بنا کے اتارتا تھا میں اس صحابی کا عمل پیش کر رہا ہوں جس کا نام فاروق آزم ہے رضی اللہ تعالیانو میں کسی عام صحابی کا عمل پیش نہیں کر رہا ہوں جس نے نبی پاک کی صحبت ایک دن اٹھائی ہو دو دن اٹھائی ہو ایک ہفتہ اٹھایا ہو اس کو مسائل کا پتہ نہ چل سکا ہو اور اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو نہ میں اس صحابی کا عمل پیش کر رہا ہوں جس کے متعلق رحمت کائنات نے فرمایا تھا فاروق اعظم تجھے دیکھ کے تو ایسے محسوس ہوتا ہے تو اللہ کی زبان ہے تو اللہ کی زبان ہے تو زمین پہ بولتا چلا جاتا ہے اور قرآن اترتا مجھ پہ چلا جاتا ہے میں عمل پیش کر رہا ہوں اس فاروق اعظم کا رضی اللہ عنہ کا جو صحابہ کے کے زمرے میں اتنا تنہا اور منفرد صحابی ہے کہ تمام صحابہ خود چل کے میرے نبی کے دروازے پہ آئے تھے نبوت کا دروازہ اور نبوت کا کاشانہ اور نبوت کا گھرانہ اتنا اونچا اتنا اعلیٰ گھرانہ ہے ابو بکر چلے تو ان کے گھر آتا ہے سارے چلتے ہیں تو ان کے گھر آتا ہے سارے مرید ہیں ان کے حضرت علی مرید ہیں حضرت ابو بکر مرید ہیں حضرت عثمان مرید ہیں حضرت آشا مریدا ہے حضرت بلال مرید ہیں حضرت طلح مرید ہیں اور جب آتا ہے تو ان کے دروازے پہ چل کے آتا ہے سارے صحابہ خود آئے ہیں اور نبوت کے قدموں میں بیٹھ کے اسلام قبول کیا ہے فاروق اعظم خود نہیں آیا چودہ طبقوں کے سردار نے دعائیں مانگ کے مانگا ہے اللہ ایزل اسلام بے ہوما ابن الخطاب مولا ج اسلام دی گڈی چلانا چاہنا تے پھر خطاب دے پتر نو ایمان دی توفیق دے مولا استوا اسلام دی گڈی تر نہیں حضرت علی مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کی گاڑی نہیں چلتی حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کی گاڑی نہیں چلتی اور جناب بڑے بڑے صحابہ ڈر اسلام میں آ چکے ہیں اسلام کی گاڑی نہیں چلتی آپ فرماتے اللہ عما عیز السلام بے عمر ابن الخط مولا اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر عطا کر عمر اتا کر میں عمل پیش کرنے لگا ہوں اس صحابی کا جو زمین پہ بولتا تھا اللہ وہی اتارتا تھا میں عمل پیش کرنے لگا ہوں اس صحابی کا جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کی زبان ہے میں عمل پیش کرنے لگا ہوں اس صحابی کا جو صرف مرید محمد نہیں مراد محمد ہے جو صرف مرید محمد نہیں مراد محمد ہے میں اس صحابی کا عمل پیش کرنے لگا ہوں اور عمل بھی میں تیسرے درجے کی کتابوں سے نہیں چوتھے درجے کی کتابوں سے نہیں عمل بھی میں پیش کرنے لگا ہوں بخاری مسلم سے دنیا کا کوئی بندہ اس حدیث پہ جڑا کر سکتا ہے تو سامنے آئے جڑا کر کے دکھائے اس حدیث پر کہ اس کا فلاں راوی کمزور ہے یا فلاں راوی اس کا غلط ہے میں حدیث بھی مستند پیش کر رہا ہوں عمل بھی فاروق اعظم کا پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشیں بند ہو گئیں اٹھائیے حدیث کی کتابیں اور علماء سے جا کے پوچھیے بارشیں بند ہو گئیں قحط پڑ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو لے کر مسجد نبوی چھوڑ کر روزہ رسول چھوڑ کر کھلے میدان میں چلے گئے کھلے میدان میں چلے گئے صحابہ کو لے کر کھلے میدان میں چلے گئے روزہ رسول بھی چھوڑا مسجد نبوی بھی چھوڑی اور کھلے میدان میں جا کے کہتے ہیں مولا جب تک تیرے نبی زندہ تھے جب تک تیرے نبی زندہ تھے بارش نہیں ہوتی تھیں ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے وہ دعا کر دیا کرتے تھے تو بارش اتا کر دیا کرتا تھا مولا اب تیرے پیغمبر ہم میں موجود نہیں ہے ہم ان کے چچا کو لائے ہیں. میں ان کے چچا عباس کو لایا ہوں مولا عباس دعا مانگیں گے تو بارش اتا کر دی. عباس دعا مانگیں گے اب زندے کا وسیلہ پیش ہو رہا ہے وہ جو میں نے تیسری قسم وسیلے کی گنی ہے تبسل بل آحیہ زندے بندے کو دعا کی درخواست کرنا کہ تم ہمارے حق میں دعا کر حضرت عمر نے دعا کروائی نبی پاک کے چچا عباس سے عباس دعا کرتے تھے اور سارے صحابہ اس پہ آمین کہتے تھے اور یہ دعا کروائی کس نے امیر المومنین نے خلیفت المسلمین نے فاروق آدم نے اور آمین کہنے والے کون ہیں میرے نبی کے یار ہیں میرے نبی کے صحابہ ہیں کوئی صحابی نہیں کہتا کوئی صحابی نہیں کہتا فاروق اعظم روزہ رسول چھوڑ کے کہاں چلے ہو نبی پاک بڑے کہ عباس بڑے نبی پاک کی عظمت زیادہ کہ عباس کی عظمت زیادہ کہاں چلے ہو اور روزۂ رسول پہ چلتی ہے نبی پاک سے درخواست کرتی ہیں نبی پاک ہمارے لیے دعا مانگیں گے نبی پاک سے درخواست کرتی ہیں دعا کی کسی صحابی نے یہ مطالبہ نہیں کیا حضرت عمر نے حضرت عمر نے نبی پاک کا روزہ اور قبر مبارک چھوڑ دی اور کھلے میدان میں آ رول مانی والا کہتا ہے علامہ آلوسی کہتا ہے اگر بہادر وفات اگر انتقال کے بعد بھی اگر انتقال کے بعد بھی صاحب قبر کو دعا کی درخواست کے لیے کہنا جائز ہوتا فاروق اعظم قبر نبی چھوڑ کے عباس کو لے کے کبھی نہ جاتا میرے پاس تو دلیل موجود ہے تیرے پاس کوئی دلیل اتنی مستند ہے پیش کر وسیلے کے ثبوت میں کسی صحابی نے قبر نبی پہ جا کے کہا ہو یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کسی صحابی نے دعا مانگتے ہوئے کہاؤ ہو, یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے وسیلے صدقے تو سے میری دعا قبول کر نہیں ملے گا نہیں ملے گا آپ کو قرآن کی جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھیے پڑھیے جتنی دعائیں اس وقت آپ کو یاد ہے رب نا آتے دنیا ہسنا کرما کانت البنی رب نا و تبل دعا اٹھائیے دعائیں رب نا منا ان کا سمیل علیم رب نا و جالنا مسلم لکا و منظر امت مسلمت رب نا بس رسول ربانہ ببا رسولم سیم رب نا ببا سیم رسولم حضرت رب لا تردا ربلی مل کر آپ کو قرآن کی یاد ہے بندیالوی کہتا ہے جاؤ ایک ایک فرق دیکھو ایک ایک صفحہ دیکھو اس میں اولیاء اللہ کی دعائیں اس میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں کسی نبی کی دعا میں وسیلے واسطے کا ذکر ہے تم نے کہاں سے نکالا اگر قرآن کسی پیغمبر کی دعا میں واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا ہے اگر یہ جائز ہوتا تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا قرآن اس کا ذکر کرتا امبیاء کے امبیاء کی دعاوں میں اس کا ذکر ہوتا دوسری بات سنیے احادیث کی کتابیں دیکھئے بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے ترمزی اٹھائیے ابن ماجہ اٹھائیے نسائی اٹھائیے ابو دعود اٹھائیے مصند احمد اٹھائیے موتا امام مالک اٹھائیے تہاوی اٹھائیے مصنف عبد الرزاق اٹھائیے حدیث کی مستند کتابیں اٹھا لیجئے ان میں کتاب الدعوات موجود ہے ایک مستقل باب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کا نام ہے کتاب الدعوات کتاب الدعوات کا مطلب یہ ہے اس باب کے اندر وہ دعائیں ذکر ہوں گی جو دعائیں امام الانبیاء نے امت کو سکھائیں مسجد میں آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے مسجد سے نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے سواری پہ آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے سواری سے اترنا ہے تو کیا پڑھنا ہے کھانا کھانا ہے تو کیا پڑھنا ہے پانی پینا ہے تو کیا پڑھنا ہے کھانا ختم کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے لباس پہننا ہے تو کیا پڑھنا ہے جوتی پہننی ہے تو کیا پڑھنا ہے شادی کے وقت کیا پڑھنا ہے رات کو بستر پہ آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے سفر پہ جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے حتیہ کے لیٹرین میں جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے لٹرین سے نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے کتاب دعوت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اٹھا لیجئے اردو میں حدیث کی کتابوں کا ترجمہ ملتا ہے خدا کی قسم جو دعائیں میرے نبی پاک نے سکھائی ہیں کسی ایک دعا میں بھی واسطے وسیلے کا ذکر ہو یہ نبی پاک کو بھی سمجھ نہیں آئی بھائی واسطے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور واسطہ وسیلہ نہ دیا جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نہ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے نہ امام الانبیاء اس کا تذکرہ کرتے ہیں نہ صحابہ کی زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ کسی صحابی کا یہ عمل ہو اور صحابی اس طرح کی دعائیں مانگتے ہو نہ نہ صحابہ نے بھی جب دعائیں مانگی تو ڈائریکٹ براہ راست پکارا اور براہ راست دعائیں مانگی تو کس سے دعائیں مانگی ہیں؟ کے یہ جو واسطے اور وسیلوں کا پیش کرنا ہے قرآن نے اس کی مذمت کی ہے قرآن نے اس کی مذمت کی ہے نکالیے ذرا سفا ایک سو نبے سفا نمبر ایک سو نبے سورت کا نام ہے سورت یونس سفا نمبر ہے ایک سو نبے جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے سورت کا نام ہے سورت یونس گیارہواں پارہ ہے اور سورت یونس کی آیت نمبر ہے اٹھارہ ایک سو نبے صفا آیت نمبر سورت یونس کی اٹھارہ قرآن مشرقین مکہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہے ابو جال کا عقیدہ بیان کر رہا ہے قرآن ابو جال کیا کہتا تھا یا من دون مندون اور وہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں عبادت کیا ہے سجدہ کرنا عبادت کیا ہے نظر و نیاز دینا عبادت کیا ہے غائبانہ پکارنا اس نظریے سے کہ وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں عبادت کیا ہے ہاتھ باندھ کے دھاڑیاں کرنا عبادت کیا ہے غائبانہ کسی کے سامنے دو جانوں بیٹھنا عبادت کیا ہے کسی کا سجدہ کرنا نظر و نیاز دینا کسی کو مدد کے لیے پکارنا پکارنا کہ غائبانہ یہ میری صدا کو سن رہا ہے اب سنیے وہ یہ سارے کام کیوں کرتے تھے بزرگوں کے لیے وہ کام کرتے تھے سارے اور پوجا پاٹ کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا مالا یزرہم ان کی جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ولا ہی اور ان کو نفع بھی وہ تھاکروں کی عبادت کرتے تھے بتوں کی اس نظریے سے کہ جس شخصیت کا یہ بت ہے اس شخصیت کی روح کا اس بت سے تعلق ہے جیسے آج قبروں کی پوجا ہوتی ہے کہ اس میں جو بزرگ دفن ہیں ان کی روح کا تعلق ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ذہن میں جما لیجیے نہ آج تک کسی نے پتھر پوجے اور نہ آج تک کسی نے قبر پوجی قبریں پوجنی ہوتی تو کوٹ فرید روڈ پہ بڑی قبریں ہیں ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں کونی نہیں پوجتا کوئی قبریں پوجتا نہیں پوچھتا کوئی قبریں نہ عبادت ہوئی بتوں کی نہ عبادت ہوئی نری قبروں کی عبادت ہوتی ہے شخصیت کی اس ہستی کی جس کا بت ہے اور اس ہستی کی جس کی قبر ہے ذہن میں جمائیے عبادت نری قبر کی نہیں عبادت صرف بت کی نہیں عبادت ہو رہی ہے شخصیت کی جو اس قبر میں دفن ہے یا جس کی صورت پہ وہ مورت بنائی گئی ہے قرآن کہتا ہے نہ نقصان ان کے ہاتھ میں نہ نفع ان کے ہاتھ میں کیسے نفع نقصان ہونا ہے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں اپنا مشکل کو ہاں مانتے ہیں وہ کروٹ نہیں بدل سکتے ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتے یتیم بچے آ جائیں تو ان کے سروں پہ ہاتھ ہو نہیں رکھ سکتے دفن ہو گئے پڑیاں رکھی گئیں مٹیاں ڈالی گئیں ان کا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں کیسے ہوگا پوجا پاٹھ کرتے ہیں اللہ کے سیوا ان کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ولا یعم اور نہ ان کو نفا دے سکتے ہیں وہ اور کہتے ہیں ہاؤ لائے یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں ہاؤ لائے یہ جو ہے نا اس کا مینا آپ نے کرنا ہے شف جمع کس کی ہیں شفیع یہ ہمارے سفارشی ہیں ہاؤ لائے یہ ہمارے سفارشی ہیں اند اللہ کس کے آگے ہماری سنتا نہیں اور ان کی مورتا نہیں ہماری ان کے آگے ان کی ہاؤ لائے شفا یہ ہمارے سفارشی ہیں اند اللہ کس کے آگے ایک جگہ اور دیکھ لیجیے کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ جگہ دکھائی ہے لیکن کچھ لوگ نئے آ جاتے ہیں قرآن پاک دیکھ لیں وہ لوگ سفا نمبر ہے جی چار سو تیرہ آگے جائیے سفا نمبر ہے چار سو تیرہ اور سورت کا نام ہے سورج زمر سورت کا نام ہے سورج زمر سورج زمر کی آیت نمبر ہے جی تین بالکل آخری سطر پہ آئیے جی بالکل آخری سطر پہ آئے جی, جی. والذین نت من مندو اولیاء اور جن لوگوں نے پکڑ لیے بنا لیے اختیار کر لیے من دونی ہی اللہ کے ورے ورے اللہ کے نیچے نیچے اولیاء کار ساز حمیتی مددگار یہ ہماری مدد کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نیچے نیچے ہمیتی مددگار کار بنا لیے وہ کہتے ہیں ناب ہم ان کی پوجا پاٹھ نہیں کرتے ہم ان کی پکارے نہیں کرتے ہم ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے ہم ان کے نام کی منتیں نہیں مانتے ہم ان کے نام کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے اللہ مگر اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹھ نہیں کرتے مگر اس لیے یو کر کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں ہم ان کی منتیں مانتے ہیں ہم ان کے نام کی نظروں نے آس دیتے ہیں کیوں تاکہ یہ ہمیں قریب کر دے اللہ کس کے ساتھ کس کے لیے کس کے آگے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں یہ جو نظریہ ہے تبسل بل کا ان کو سفارشی بنانا اور یہ کہنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں قرآن پاک نے اس نظریے کی مذمت کی دو جگہ پہ سورت یونس کی آیت نمبر اٹھارہ میں اور سورت زمر کی زومر کی آیت نمبر تین میں اگر تبصل بل میں نے آپ کے سامنے دیکھیے ایک میں کئی دفعہ یہ بات کہتا رہتا ہوں عام جلسوں میں, میں یہ بات میں بیان کرتا ہوں لیکن چند لوگوں کے ذہن میں اللہ کرے بیٹھ جائے میری بات اللہ کرے ہدایت تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے ہدایت دینے والا میرا اللہ ہے اگر وہ دل کا برتن سیدھا رکھ لیں اور میری بات کو غور سے سنیں اور ضد عناد نکال دیں تو میں ایک بات کے ذریعے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں جی یہ جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں آج چار تکبیروں کے ساتھ جس طرح کا جنازہ آج کے ایماندار کا ہوتا ہے کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اسی طرح پڑھا گیا یا اس کا کوئی اور طریقہ تھا کیا خیال ہے آپ کا اسی طرح حضرت ابو بکر بھی مومن اور آج ایک کلمہ پڑھنے والا مرتا ہے وہ بھی ایماندار درجوں میں فرق ہے مرتبوں میں فرق ہے لیکن جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے حضرت ابو بکر کا جنازہ پڑا گیا اسی طرح حضرت عمر کا جنازہ اسی طرح سیدنا عثمان کا جنازہ اسی طرح حضرت علی کا جنازہ اسی طرح حسنین کری مین کا جنازہ اسی طرح امام ابو حنیفہ کا جنازہ اسی طرح اور غالبان شیخ عبد القادر جی لانی اللہ علیہ کا جنازہ بھی اسی طرح حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اسی طرح حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اسی طرح معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اسی طرح آج بھی کوئی بزرگ کوئی عالم کوئی مرشد کوئی فقیر فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور جنازہ پڑھنے کا طریقہ بالکل یہی ہے جو آج کے عام مومن کے جنازے پڑھنے کا طریقہ ہے صحابہ کا جنازہ آئمہ کا جنازہ آل علی کا جنازہ خاندان علی کے افراد کا جنازہ امت کے اولیاء اللہ امت کے بزرگان دین کا جنازہ اسی طرح پڑا گیا ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے حضرت پیر پیران شیخ عبد القادر جی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے ان کو غسل دے دیا گیا کفن ان کو پہنا دیا گیا کھلے میدان میں ان کو چار پائی پہ رکھ کے ایک جگہ پہ لایا گیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے بھائی آ جاؤ بھائی سارے لوگ پیرے پیران کا جنازہ ہے دنیا اکٹھی ہو گئی ان کی میت سامنے لائی گئی امام جو ہے وہ مسلے پہ آ گیا لوگوں نے سفید درست کر امام نے کہا کہ خلوص سے بھائی دعا مانگنا بہت بڑے بزرگ تھے اور نیت جو ہے یہ سب سے پہلے بھائی نیت سن لو جنازہ کس طرح تم نے پڑھنا ہے وہ نیت سنانے لگا تو نیت سناتے ہوئے کہتا ہے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ تعالی کے اور درود حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا اس میت سے توتے بہ گئے دعا, دعا دعا اس میت سے کی خیال ہے بولتے نہیں ہو بھول گئے ہیں نئے بیچارے متا یہ سہی کہ پاؤں متا جناب اوے دعا اس میت سے بھائی غلط آپ کہہ رہے ہیں یہ عام بندے کا جنازہ نہیں نا یہ تو ولیوں کے سردار کا جنازہ ہے یہ اولیاء اللہ کا سردار ہے یہ پیرے پیران ہے یہ عابد ہے شب زندہ دار ہے تحجد گزار ہے یہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا محدث ہے بہت بڑا فقیر ہے ساری زندگی ریاستے کی محنتیں کی عبادتیں کی پڑھتے پڑھاتے رہے بہت بڑے ولی تھے ان کا جنازہ ہے ایڈے وڈے بھی نہ بڑھو کہہ لین دو دعا اس میت سے نہیں مانتے آپ نہیں مانتے کیا کہو گے دعا واسطے حاضر دعا واسطے حاضر اس میت کے مسئلہ تو یہاں یار حل ہو جاتا ہے یوں ہی لوگوں نے شوٹ ڈالا ہوا ہے مسئلہ تو حل ہو گیا جب تک ولی زندہ ہے جب تک بزرگ زندہ ہے ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور جب اس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہم اس کی دعاؤں کے نہیں وہ ہماری دعاؤں کا اب اس سے دعا نہیں کروانی اب معاملہ بدل گیا اب معاملہ بدل گیا اب اس سے دعا نہیں کروانی اب اس کے لیے کیوں بھائی یہی جملے کہے ہوں گے لوگوں نے دعا واسطے حاضر اس حاضر اس میت کے میت کے سامنے جنازا کس کا ہے کل بھاوے گاٹے لگ جان اے ولیاں والیوں میت کہ منا تج جیون کہہ کے ویک اج کہہ کے ویک دعا واسطے دے جی یہ چکر ہیں علماء کے آپ کو چکر دیتے ہیں علماء کبھی کہتے ہیں اور جی قرآن کہتا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہنا چاہیے اے یہ بندیالوی صاحب بڑا ظلم کر دینے جی کرتے مردہ شہید بھی میتھ جی شہید ہے شہیدوں کو تو مردہ نہیں کہنا چاہیے جی میں نے کہا جناب شہید کا جو جنازہ پڑھتے ہو افغانستان میں لوگ شہید ہو رہے ہیں کشمیر میں لوگ شہید ہو رہے ہیں پہلے شہیدان چھڈو اب جو لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ مولانا حق نواز جنگوی شہید ہوئے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید ہوئے مولانا اصار القاسمی شہید ہوئے جنگ کے اندر لاکھوں بندوں نے ان کا جنازہ پڑھا کیا نیت کی تھی آپ نے کیا نیت کی تھی ان شہیدوں کا جنازہ پڑھاتے ہوئے دعا واسطے حاضر اس جین دے دے کیا نیت کی تھی شہید کا جنازہ پڑھتے ہوئے دعا واسطے حاضر اس اگر شہید کو میت کہنا جرم ہے تے وڈا مجرم میں چھوٹے مجرم تے تھی بھی بن گئے ہو ایک میری تو کہہ چڑیا مزہ تو تب ہے تم ایک دفعہ بھی نہ کہو تم میں جرات ہے تو نہ کہو دعا واسطے حاضر اس میت کے پھر شہید جو ہوتا ہے اس کا ترکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ کوئی نہ کیا سمجھ کے شہید کو دفن کیا جاتا ہے کوئی نہ کیا سمجھ کے شہید کی بیوی جب عدت گزار لیتی ہے اس سے دوسرا بندہ نکاح کرتا ہے یا نہیں کرتا کیا سمجھ کے تم چار مہینے دس دن کراچی ٹڑ جاؤ پردہ کر لو پردہ کرتے ہیں جی پردہ تھی چار مہینے دہ جاڑے کراچی ٹڑ جاؤ پیچھے تاری بی کوئی اور بندہ نکاح کر لے کیا رد عمل ہوگا تمہارا غیرت مند, مند کیا کرے گا پھر شہیدوں کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے یہ جو تم کہتے ہو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے کوئی لوگوں کو مفہوم بھی بیچاروں کو سمجھاؤ زندگی کا مطلب کیا ہے معاملے تو ہم نے سارے ان کے ساتھ مردہ سمجھ کے کر لیے جنازہ پڑھ لیا قبر میں دفن کر دیا دعا واسطے حاضر اس میت کے کہہ دیا بچوں کو یتیم ہو کہہ دیا مال تقسیم ہو ہو گیا بیویاں نال ہو بندیاں نے نکاح نا زندہ اور شہید کی زندگی دنیا والی نہیں ہوتی شہید کی زندگی ہے جنت والی برزخ والی آخرت والی زندہ کس نظریے سے کہا گیا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا یوں ہی آنکھیں بند ہوئیں مثلا مغرب کی نماز ایک بندے نے پڑھی فوت ہو گیا شا پڑھے گا تو اس کو ثواب بھی پڑی جو نہیں زقاب دے گا نہیں سواب ہی کو نہیں مرنے والے نے حج کرنا ہے کوئی نہیں سواب ہی کو نہیں صدقہ نہیں دینا قربانی نہیں دینی تحجد نہیں پڑھنا نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا مرنے والے بندے نے ثواب ختم عمل منقطع موت کے ساتھ عمل منقطع اللہ فرماتے ہیں ہر مرنے والے کے عمل منقطع کر دیتا ہوں شہید مر کے میرے پاس آتا ہے دنیا میں عمل کوئی نہیں کرتا سواب پھر بھی دیتا چلا جاتا جاؤں یہ زندگی کا مطلب ہے بل یاؤن اندر بلکہ وہ زندہ ہیں کس کے ساتھ کس کے پاس ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دیا جاتا ہے اور جنت میں وہ اڑتی ہیں اور عرش کے نیچے کندیلیں لٹکتی ہیں سونے کی اللہ تعالیٰ روحوں کو کہتے ہیں اڑتے اڑتے آرام کرنے کا وقت آ جائے تو ان کندیلوں میں آ جایا کرو حدیث میں مسلم میں ترمزی میں نبی پاک نے ساحد کی تشریح کی ہے لیکن ہمارے جناب ایک ہی بات کہہ دی جاتی ہے جی قرآن کہتا ہے جی شہید زندہ اٹھارہ بلاک والے مندے ہی نہیں جی میں نے کہا جناب آپ بھی تو نہیں مانتے جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ بھی تو کہتے ہیں دعا واسطے حاضر اس یا تو آپ بھی کہیں دعا واسطے حاضر اس مزہ آئے نا زندہ ماننے کا مزہ تو آئے یہاں ہمارے علاقے میں ایک بزرگ فوت ہو گئے ان کا جنازہ جب تیار ہوا تو جنازے سے پہلے جس آدمی نے اعلان کرنا تھا وہ عالم ہے فیصلہ باد کے اعلان کرنے لگے بڑے بزرگ تھے جی بڑے مفسر تھے جی بڑے محدث تھے جی یوں تھے جی یہاں تھے سن لو جی نیت سن لو چار تقویر نماز جنازہ سنا واسطے اللہ کے درود نبی پاک کے لیے اور دعا واسطے حاضر اس اب اگر وہ میت کہتا ہے تو وہ تو لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے کہ بزرگوں کو میت کہنا بزرگوں کی کیا ہے توہین ہے یہ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے لیکن پڑھے ہیں بزرگ سامنے تو کہتا ہے دعا واسطے حاضر اس زیال امت کے دعا واسطے حاضر ضیاول امت کے میں نے کہا مولانا یہاں تو آپ نے دعا واسطے حاضر زیاول امت کے کہہ لیا ذرا اندر چلیے جنازہ شروع کیجئے پہلی تکبیر ہو گئی سنا پڑی گئی دوسری تکبیر ہو گئی درود پڑھا گیا تیسری تکبیر جب پڑھنے لگے بزرگ سامنے تو سارے لوگ پڑھنے لگے اللہ فرل نہ حینا نا کیوں نہیں پڑ ال الہ یا اللہ زندیاں نو معاف کر جڑے پیچھے کھلوتے نے واہ ہائیے نہ سڈے زندے نو معاف کر جڑا اگے پی اسی طرح اسی طرح کس طرح ہے اللہ ہمک فرلے ہائیے نہ کس طرح میت نہیں کہتا تج میں ضرورت ہے کہ تو ان کو مئی اتنا کہنا پڑے گا اللہ عمد پھر لے آئیے نا لاہے میے یہ کر رہا تھا کہ یہ وسیلے کی چوتھی قسم ہے اگر اس نظریے سے توجہ کرنا تھوڑا سا ایک فرق باریک سا بتانے لگا ہوں اگر اس نظریے سے صاحب قبر کو کہتا ہے کہ بابا میرے لیے دعا کر بابا میری بات اللہ تک پہنچا اس نظریے سے کہتا ہے کہ صاحب قبر کو میرے حالات کا پتہ ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے میری بات کو سن رہا ہے تو یہ وسیلہ شرک ہے یہ وسیلہ شرک ہے اس لیے کہ ہر جگہ سے سننا جاننا صرف کس کی ہے اللہ کی اور اگر یہ عقیدہ نہیں یہاں بیٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کے صدقے نبی پاک کے تخیل نبی پاک کے حق کے ساتھ میری دعا کو قبول کر اور یہ عقیدہ نہیں کہ نبی پاک کو میرے اس کہنے کا پتہ چل رہا ہے اور آپ حاضر ناظر ہیں یوں یہاں بیٹھ کے کہتا ہے تو یہ کہنا حرام ہے یہ کہنا کیا ہے حرام ہے یہ کہنا جائز نہیں ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ہمارے علماء حضرات کو کیا ہو گیا ہمارے ملک میں جتنے دیوبندی بریلوی ہیں سب ہنفی ہیں بریلوی بھی امام اعظم کے مقلد کہلاتے ہیں اور دیوبندی بھی امام اعظم کے مقلد کہلاتے ہیں فکا دونوں کی ایک ہے بریلویوں دیوبندیوں کی فکا ایک ہے نکاح طلاق خلا وراثت کساس دیت لین دین بے شرا کسم لے یہ جو مسائل ہیں فکا کے دیوبندیوں بریلویوں کے ایک ہیں اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے تو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوئے بریلویاں نزدیک ہو جاتی ہے تو دیوبندیاں نزدیک نہیں ہوں نہ فکا میں دونوں طبقے ہنفی ہیں بریلوی بھی دیوبندی بریل بھی ہنفی کہلاتی ہیں اور معاملات میں لین دین میں نکاح میں, نکاح میں، طلاق میں خلا میں لیان میں وراثت میں کساس میں اور یہ جو جتنے دفعات ہیں اس میں دونوں فکا ہنفی کو مانتے ہیں آپ نے کئی دفعہ شامد نورانی اور مولانا عبد الستار نے کی زبان سے یہ سنا ہوگا ملک میں فکا ہنفی نافذ کی جائے اور فتح عالمگیری فتح عالمگیری نافذ کیا جائے فتح عالمگیری کیا ہے اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے پانچ سو چوٹی کے علماء کو بلا کے وہ فتح مرتب کیا تھا کس کا نام ہے فتاوا عالمگیری دیوبندی بھی اس کے قائل بریلوی بھی, بھی اس کے قائل تمام کے نظریات فقہ کے معاملے میں ایک ہیں آئیے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں اٹھائیے فقہ کی کتابیں کنز الدائے اٹھائیے شراب اٹھائیے ہدایا اٹھائیے فتوا کازی خان اٹھائیے سراجیہ اٹھائیے سراجیا اٹھائیے اجناب در مختار اٹھائیے فتارہ فتوا عالمگیری اٹھائیے فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں فقہ حنفی کی جتنی کتابیں میری بات توجہ سے سننا فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں اور ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں بندیالوی کہتا ہے اٹھائیے وہ کتابیں میرے سامنے لائیے میں آپ کو وہ سفا نکال کے دیتا ہوں جس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ اپنی دعاؤں میں بے حق نبی کہنا حرام ہے کیا لو کتابیں فتح اور رنجیری لاؤ ہدایہ لاؤ شراب لاؤ فتح کاجی خان لاؤ فقہ حنفی کی تمام کتابیں لکھتی ہیں امام ابو حنیفہ کہتی ہیں بے حق کے امبے آک بے حق کے روسولک تجھے یا اللہ تیرے رسولوں کے حق کا واسطہ تیرے نبیوں کے حق کا واسطہ ہے تو میری اس دعا کو قبول کر امام صاحب کہتے ہیں یہ مکرو ہے اور متلک مکرو کا لفظ بولا جائے تو مراد مکرو تحریمی ہوتی ہے اور امام صاحب کہتے ہیں یہ کہنا کہ جو نبی کا تجھ بھی حق ہے ہماری دعا قبول کر امام صاحب کہتے ہیں اللہ کسی دا حق ہے ہی کوئی امام صاحب کہتے ہیں لا حق لا حق للمخلوق مخلوق الخالق حق کوئی نہیں رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے تو بخشتی حق کوئی نہیں کہ میرا حق بنتا ہے میرا یہ حق بنتا ہے امام صاحب کہتے ہیں لا حق للمخلوق لمخلوق الخالق تو میں نے تمام فقہ حنفی کی کتابوں کا آپ کو حوالہ دے دیا ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ بل اموات جائز نہیں ہے احادیث بھی کہتی ہیں یہ جائز نہیں ہے صحابہ کا عمل بھی اس کے خلاف ہے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ارشاد بھی یہ ہے کہ اس طرح دعا مانگنی جائز ہو. دعا کس طرح مانگنی ہے شاہباز براہ راست براہ راست مانگنی ہے کس سے اس میں کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں اس میں کسی کا حق کا آپ نے پیش نہیں کرنا اور آپ نے کسی قبر والے سے بھی یہ درخواست نہیں کرنی کہ تُو ہمارے لیے کیا کر تو کر اب آئیے تھوڑا سا اس آیت کو حل کرتے ہیں اور یہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں اس کو خدا کے لیے ذرا توجہ سے سنیے گا تاکہ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم سامنے آ جائے آئیے جی سفا نمبر ایک سو تین پہ سفا نمبر ایک سو تین پہ آئیے جی یہ جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں کہ وسیلہ جائز ہیں وہ یہ عہد پیش کرتے ہیں جی ذرا میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں بالکل لفظی یا یو حلزین اے ایمان والو اتق اللہ ڈرو کس سے وب تگو اور تلاش کرو وب تگو اور ڈھونڈو اس اللہ کی طرف الوسیلتا کیا ڈھونڈو وسیلہ میں بالکل کوئی اس کا مفہوم بیان نہیں کر رہا ہوں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈھونڈو اللہ کی طرف و وسیلہ سبیلی اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں لال تفل تاکہ تم فلاں پا جاؤ یہ میں نے ترجمہ کر دیا جی اب یہاں جو میں نے میں کیا وقت گئی وسیلا ڈھونڈو اللہ کی طرف اس وسیلے کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے یہاں وسیلے کا اس سلسلے میں میں مفہوم بیان کروں اپنے کسی استاد کا حوالہ دوں اپنے کسی پیر کا حوالہ دوں اپنے کسی بزرگ کا حوالہ دوں نہیں ہم سب سے پہلے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کیا قرآن پاک میں کسی اور جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوا یا نہیں ہوا اور اگر اور جگہ پہ قرآن نے وسیلے کا لفظ استعمال کیا تو وہاں وسیلے کا مانا کیا بنے گا جو مانا وہاں بنے گا وہی مینا یہاں بنے گا دیکھیے جی صفہ نمبر دو سو ساٹھ پہ آئیے جی صفہ نمبر دو سو ساٹھ پہ آئیے جی دو سو ساٹھ سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے جی چھپن چونجا بالکل سفے کے درمیان میں آئے جی درمیان سے ایک دو لینے اوپر مل گیا جی سورت بنی اسرائیل ہمارے پاس جو قرآن پاک ہیں اس میں دو سو ساٹھ سفا پندرواں پارا اور آیت نمبر چھپن جی کولید الزین من تم مندونی فلا یم لکھو نکش فضر میرے پیغمبر کہہ میرے پیغمبر فرمائیے ادال نظام تم پکارو بلاؤ ان کو جن کے بارے میں تم بڑے گمان کرتے ہو بڑے دعوے کرتے ہو کہ یہ کرنیا بھرنیاں والے ہیں یہ کھوٹی قسمتیں خری کر دیتے ہیں یہ داتان ہیں یہ گنج بخش ہیں یہ دستگیر ہیں یہ غوثی اعظم ہیں یہ لجپال ہیں یہ چھپر پھاڑ کے دندے دینا جن کے متعلق تم گمان رکھتے ہو بڑیاں کرنیاں بھرنیاں والے ہیں ان کو بلاؤ ان کو پکارو فلا یملی کونا بس وہ مالک نہیں بس ان کے اختیار میں نہیں کشف فرے مصیبت کو ہٹانا انکم تم سے تم پر آئی ہوئی مصیبت کو وہ ہٹا دیں نہیں ہٹا سکتے بیماری ٹال دیں نہیں ٹال سکتے مقدمے سے رہائیاں دے دیں نہیں دے سکتے ولا حویلا اور وہ ہٹا بھی نہیں سکتے پھیر بھی نہیں سکتے کسی اور طرف پھیر دیں نہیں ان کے اختیار میں الاقل جن کو تم پکارتے ہو وہ جو ہیں وہ مشرق جن کو تم پکارتے ہو وہ بزرگ جو ہیں الاکا الاح کا سے مراد کون ہے وہ بزرگ امبیا اولیاء حضرت عیسیٰ مائی مریم حضرت ازیر حضرت موسا جبریلے امین میکائل اسرائیل فرشتے نیک بندے بزرگان دین اولیاء اللہ انبیاء علائقہ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں کن کو پکارتے ہیں انبیاء کو حضرت عیسیٰ کو حضرت ازہر کو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو وہ کیا ہے یبتغونہ وہ خود ڈھونڈتے ہیں وہ جو امبیاں ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں الا رب الوسیلتا وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف ہو وسیلہ وہ خود ڈھونڈتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں جن کے نام کی یہ دہائیاں دیتے ہیں جن کے نام کی یہ نظر و نیاز دیتے ہیں وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف ہو وسیلا اکربوں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اللہ کے وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں وسیلہ کون انبیاء کون حضرت عیسیٰ کون حضرت عزیر کون مائی مریم کون حضرت ابراہیم کون جبریل امین وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ اگر یہاں وسیلے کا یہ میں نے واسطہ واسطہ توفیل دعاؤں میں تو جن نبیوں کو وہ پکارتے ہیں وہ نبی کس کا وسیلہ ڈھونڈ رہے تھے جی ان سے اوپر کون تھا سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف کیا وسیلہ کون حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت ازیر حضرت عیسیٰ اب حضرت عیسیٰ نے کس کا وسیلہ ڈھونڈنا ہے ان سے اوپر کون تھا حضرت ابراہیم سے اوپر کون تھا حضرت عیسیٰ سے اوپر کون تھا کس کا وسیلہ انہوں نے ڈھونڈنا ہے قرآن نے ساتھ ہی بیان کر دیا وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ ایہم اقربو کہ نیک مال کر کے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وسیلہ بمینا قرب وسیلہ بمینا قرب ایت نے ثابت کیا وسیلے کا میں نے نزدیک کی وسیلے کا میں نے وسیلے کا میں نے نزدیک ہونا وسیلے کا میں قریب ہونا اب آئیے اساٹ پر یا منو اے ایمال والو اتق اللہ ڈرو کس سے گنا چھوڑ دو ڈرو اللہ سے گناہ چھوڑ دو جھوٹ بولنا چھوڑ دو سنا کرنا چھوڑ دو کم تولنا چھوڑ دو قیبت کرنا چھوڑ دو گنا چھوڑ دو وقت وسیلہ اور گناہ چھوڑ کے اللہ کا قرب حاصل کرو گناہ چھوڑ کے اللہ کا کرب ڈھونڈو گناہ ترک کر کے اللہ کا قرب ڈھونڈو آگے فرمایا بجاہدو فی سبیلی اور اللہ کے رستے میں جہاد کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو اللہ کے رستے میں جہاد کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو تو ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ وسیلے کی ایک قسم ہے تبسل بل امال کہ نیک مال کے ذریعے وسیلہ پکڑنا نیک مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا تو یہ صورت معدہ کی جو آیت ہے یہ اسی کو بیان کر رہی ہے اور لوگوں اللہ سے ڈرو گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو یہ نیک مال جو ہیں یہ تمہیں اللہ کے کیا کر دیں گے اب وسیلے کا مہنا کیا ہوا قرب, قرب. وسیلے کا مینا کیا ہوا مرتبہ وسیلے کا مہینہ کیا ہوا درجہ قرب تلاش کرنا کس کے ذریعے آمال صالحہ کے ذریعے نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہو وہ زکات دے کے اللہ کے قریب ہو وہ اللہ کے مقرب بندے بنو آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیے گا ایک معنی کرنے لگا ہوں وسیلہ کا اور مانا بھی پیش کرنے لگا ہوں اس شخصیت سے کس شخصیت کے لیے نبی پاک نے تحجد پڑھ کے رات کے پچھلے ٹائم قرآن فہمی کی دعائیں مانگی ہیں آیا دین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں صحابی رسول ہیں قرآن کے مفسر ہیں انہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ان کی خالہ نبی پاک کی محترمہ ہیں نبی پاک ان کے خالو بھی لگتی ہیں یہ فرماتے ہیں جس رات اور دن نبی پاک کی باری میرے خالہ کے گھر میں ہوتی تھی وہ رات میں بھی اپنے خالہ کے گھر گزارا کرتا تھا نبی پاک کی باتیں سننے کے لیے نبی پاک کی رات کی حالت تحجد پڑھنا اس کے لیے ایک دن جو تحجد کے لیے آپ اٹھے تو میں پانی لے کے آیا میں نے وضو کروایا نبی پاک میں بچہ تھا نبی پاک نے مجھے دیکھا خوش ہوئے اور آپ نے تحجد کے ٹائم کہا مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم بتا عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک کال نقل کیا ہے وسیلے کے معنی میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الوسیلہ الحاجت الوسیلہ الحاجت وسیلہ کہتے ہیں حاجت کو ضرورت کو ابن عباس نے وسیلے کا مینا کیا حاجت اب اس کا مینا کرو بڑا خوبصورت معنی بن جائے گا یا اللہ آمنت اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو بقتگو الہل وسیلہ اور اپنی ہر حاجت اللہ سے طلب کرو مالا. یہ کس نے مانا کیا بولو بولو کس نے مانا کیا بختگو الہ الوسیلا اور اپنی ہر حاجت کس سے طلب کرو مالا. حاجت کے لیے جاؤ تو کس کے دروازے پر بجاہ دوفی اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو یہ عبداللہ ابن عباس نے مانا کیا علامہ آلوسی نے نقل کیا غالبان کرتبی نے بھی نقل کیا مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ مانا نقل کیا الوسیلہ الحاجہ اب یہ جو بنی اسرائیل کی آیت ہے اس میں بھی یہ مانا سچ جائے گا یہ جو بنی اسرائیل کی آیت ہے میں ایک دفعہ پھر مینا کرنے لگا ہوں وہ جن کو یہ پکارتی ہیں بزرگان دین انبیاء اولیاء جن کو یہ پکارتی ہیں یب تلا رب ہی یہ ان سے حایتیں طلب کر رہے ہیں ابن عباس کا منع کر رہا ہوں یہ مشرق پاگل اپنی حایتیں ان بزرگوں سے طلب کر رہے ہیں اور بزرگوں کی کیا حالت ہے یب تگونا الا رب وہ اپنی حایطیں اپنے رب سے طلب کر رہے ہیں وہ اپنی حایتیں کس سے چاہ رہے ہیں وہ جو بزرگان دین ہیں وہ جو انبیاء ہیں وہ مصیبتوں میں حایتوں میں کس کو پکار رہے ہیں اللہ, اللہ, بھائی اللہ بھائی کو پکار رہے ہیں ایک مثال دے کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں امبیا اولیا ہایتوں میں مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہیں بھائی اللہ, بھائی اللہ بھائی کو بھائی آپ ایک حکیم کے پاس جائیں ایک طبیب کے پاس آپ جائیں ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کو تکلیف ہے کوئی تکلیف آگے آپ گئے تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی تکلیف ہے اور وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے جس طبیب کے پاس میں آیا ہوں اس طبیب کو بھی میرے والی تکلیف ہے اور وہ طبیب فلاں طبیب اور فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس طبیب کا واسطہ چھوڑ اور تو بھی اسی کے پاس جا جس کے پاس وہ طبیب پہنچا ہے جس کے پاس وہ ڈاکٹر پہنچا ہے اپنی حاجت لے کر جو ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا تو بھی اس کے پاس پہنچ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں اور لوگ تم ان بزرگوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہو انہ دی حالت دیکھو وہ تے ہر وقت میں پکار تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کو پکارو جس کو وہ پکار رہے ہیں امیر شریعت مولانا سید شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ زین میں آ گیا اس سلسلے میں مولانا اطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عطا اللہ کی باتیں تو عطا ال ہوتی ہیں لکھے پڑے میں نہیں ہوتی عطا الحی ہوتی ہیں امیر شریعت کہتے ہیں کہ ترمزی شمائل ترمزی ترمزی شریف ہماری حدیث کی کتاب ہے اس کا ایک حصہ ہے اس کو شمائل کہتے ہیں اس میں کیا بیان ہے میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں میرے نبی کے کی ابرو کیسے تھے میرے نبی کا ناک کیسا تھا میرے نبی کے دانت کیسے تھے میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں کی انگلیاں کیسی تھیں میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں کے تلمے کیسے تھے تلموں کی نرمائی کیسی تھی میرے پیغمبر کی زلفیں کیسی تھیں میرے پیغمبر کا لباس کیسا تھا میرے پیغمبر کی رنگت کیسی تھی یہ ترمزی نے نقل کیا شمائل ترمزی میں امیر شریعت کہتے تھے جب میں شمائل ترمزی پڑھتا ہوں اس میں اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں جمال پڑھتا ہوں خوبصورتی پڑھتا ہوں اور زلفوں کی رہنا پڑھتا ہوں چہرے کی زیبائی پڑھتا ہوں ہاتھوں کی خوبصورتی دیکھتا ہوں پاؤں کے تلبوں کی خوبصورتی دیکھتا ہوں آپ کی چال ڈھال اور لباس کھانا پینا اور چہرے کی رنگت میں جب دیکھتا ہوں دل میرا کرتا ہے اتا اللہ شاہ ایڈے سونے بندے نئیدہ کر چھٹ اعلیٰ اتنا افضل اتنا عرفہ اتنا اونچا اتنا بلند اتنا اشرف عطا اللہ شاہ سیدہ کر دے اس بندے کو یہ نبی المبیا ہے یہ امام المبیا ہے یہ خاتم النبیین ہے یہ سرور کائنات ہے یہ صاحب قرآن ہے یہ مصطفیٰ بھی ہے مرتدہ بھی ہے مجتبا بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے سیدہ کر چھ سنو اس تو بڑی ہستی کائنات کوئی نہیں اس سے بڑی ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں سیدا کر اس کا میرا ضمیر کہتا ہے شمال ترمزی پڑھ کے شاہ جی کہتے ہیں اس کے بعد بدر کا میدان میرے سامنے آتا ہے کہ یہ حسینوں کا حسین یہ جمیلوں میں اجمل یہ حسینوں میں احسن یہ شریفوں میں اشرف یہ کاملوں میں اکمل یہ امام الانبیاء یہ سرور کائنات ساری رات سر سیدے میں رکھ کے ساری رات سر سیدے میں رکھ کے رب کے سامنے روتا ہے تصویریں پڑتا ہے حمدے کرتا ہے زمین بھیگ جاتی ہے داڑھی تر ہو جاتی ہے چادر مبارک آپ کے کندے مبارک سے بار بار پھسل جاتی ہے ابو بکر پھر جوڑتی ہیں پھر گر جاتی ہے پھر جوڑتی ہیں ساری رات سر سیدے میں رکھ کے پڑے رہے شاہ جی کہتی ہیں پھر میرا بلدان کہتا ہے اتاء اللہ شاہ نہیں نہیں تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے آمنا کا لال جھک گیا تو بھی اس کے سجدے کر جس کے سامنے اتنا آلہ اتنی ارفا ہستی نے سجدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنی حاجت مجھ سے طلب کیا کرتے تھے تو سامیں اللہ تعالیٰ مل کی عطا فرمائیں جمعہ جو ہے غالباً مہینے کا آخری جمعہ انشاءاللہ اور آپ ہاں جی اور کتنے دوست کے علاقوں سے یہاں تشریف لاتے ہیں وہ ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں سن کے چلے جاتے ہیں یہ ملتان والے ہمارے ساتھیوں کے دوش تھے وہ کہتے ہیں اس کا جواب دے دیا جائے قرآن پاک میں ایک آیت ہے انسلنا کا شاہد ہوں وہ مبشر لوگ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد حاضر و ناظر ہے اور مانا یوں ہوگا اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر ناظر بنا کے شاہدن کا مینا حاضر نازر دیکھیے جن لوگوں کو یہاں مغالطہ لگا ہے انہوں نے شاہدن کا مینا کیا ہے گواہ پھر انہوں نے ایک سگرا کبرا جوڑا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو تو نبی پاک گواہ تب بن سکتے ہیں جب ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہوں تو حاضر ناظر ہے نا جی پہلے تو میں اس کا رد کر دوں کہ گواہ کے لیے دیکھنا شرط کوئی نہیں پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گواہ کے لیے دیکھنا شرط موقع پہ ہونا شرط کوئی نہیں جناب حضرت یوسف اور زلیخا اندر کمرے میں بند کوئی تیسرا بندہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کھل گئے زلیخا نے پیچھے سے کپڑا پکڑا کرتا پھٹ گیا باہر آئے آگے زلیخا کا خامد کھڑا تھا زلیخا نے پینترا بدلا مکاری کی اور سارا الزام حضرت یوسف کے سر دے دیا کہ یہ مجھے ورگلاتا تھا میں بڑی مشکل سے بچی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی معصومیت کے ساتھ فرمایا میرا کوئی قصور نہیں یہی مجھے ورگلا رہی تھی میں تو بھاگ کے باہر نکلا ہوں حضرت یوسف نے یہ کہا اب زلیخا کہتی تھی یوسف نے زیادتی کی ہے یوسف کہتے تھے میرا کوئی قصور نہیں قرآن کہتا ہے وہ شاہدا شاہدم من آلہ بالکل شاہد کا لفظ ہے جی قرآن میں شاہدا شاہد امن اہل گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے من آلہ جو زلحخا کے خاندان میں سے تھا زلخہ کا چچادار بھائی تھا اس نے گواہی دی کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلخا سچی اور یوسف جھوٹا یوسف نے حملہ کیا ہوگا زلیخا نے دھکا دیا ہوگا اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا اور زلحخا جھوٹی کہ یوسف بھاگا ہے اس نے پیچھے سے پکڑا ہے قرآن کہتا ہے شاہد آ شاہدم منا گواہی دیے گواہی دینے والے نے سوال میرا یہ ہے جو بندہ شاہد بنا ہے اور گواہ بنا ہے یہ موقع پہ موجود تھا کیوں گواہی دی اس نے معلوم ہوتا ہے گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا ضروری نہیں حدیث سے بھی ایک ثبوت پیش کر دوں جی پھر ایک اکلی ثبوت بھی دوں گا جی قیامت کا دن ہے حضرت علیہ اسلام اللہ کے دربار میں پیش ہوئے ہیں اللہ تعالی نے پوچھا ہاں تبلیغ کی تھی مولا کی تھی ساڑھے سو سال کی تھی انہیں نہیں منے قوم کو بلایا جائے گا آؤ بھائی کیوں نہیں مانا تم نے انہوں نے کہا جی انہوں نے تبلیغ ہی نہیں کی قوم نے انکار کر دیا حضرت نو کی تبلیغ کا قوم انکار کر دے گی اللہ تعالی جو عالم الگ میں حضرت نو علیہ السلام سے کہیں گے تیری قوم انکار کرتی ہے کوئی گواہ ہے نہیں تے پیش کر اپنی تبلیغ پر کوئی گواہی ہے تو پیش کرو حضرت نو علیہ السلام امت محمد کو گواہ بنائیں گے اٹھائیے حدیث کی کتابیں ہمیں مجھے آپ کو ہمت محمد الرسول اللہ سے پوچھ لو گواہ بنائیں گے ہم گواہی دیں گے انہوں نے تبلیغ کی انہوں نے ساڑھے سو سال تبلیغ کی انہوں نے سنایا رات دن ایک کر دیا ہم پر اللہ جرا کریں گے تے موجود کوئی نہیں ساؤ جرا ہوگی ہم پر تم تو موجود نہیں تھے تم گواہی کس طرح دیتے ہو تو ہم اس کا جواب دیں گے یا اللہ جو کتاب تو نے ہمارے پیارے پیغمبر پہ اتاری تھی اس کتاب نے بتایا تھا تو گواہی دی لیکن موقع پہ ہم موجود کوئی نہیں لیکن ہم گواہی دے رہے ہیں ایک تیسری اکلی سی بات ہے کل میں شہادت پڑھو کیا میں نے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں بندے ہیں کیوں گواہی دیتے ہو جب تم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے پاس پیغمبر کو دیکھا تو آپ گواہی کس بات پہ دے رہے ہیں آپ گواہی اسی لیے دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور آمنہ کے لال جو ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہم نے گواہی دے دی تو اب آئیے آپ کہیں گے شاہد کا نہ یہاں پھر کیا کریں گے شاہد کا مینا میں کروں میرا استاد کرے تو غلط بات ہو جائے گی مولانا اشرف علی تھانوی کریں تو دیوبندی عالم شیخ شاہد کریں دیوبندی آلے میں میں ترجمے میں پیش کرنے لگا ہوں اس عالم کو جس کو دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں اور وہ دیوبند اور بریلی بننے سے پہلے کے عالم میں حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے شاہد کا مینا کیا بدلانے والا شاہدن کا میں نے کیا کیا بتلانے بولو بتلانے والا کیا مطلب یا آئیوہن نبی اے میرے پیارے پیغمبر انا ارسل کا شاہدن بت پوجے جا رہے تھے بتوں کی تعزیمیں ہو رہی تھی میرا نام لے والا نہیں سی توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا شرک کا زور تھا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا حق بیان کرنے والا انار سلنا کا شاہدن پھر شاہ صاحب نے جو مانا کیا اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت موجود ہے دوسرا پارہ ہے سورت کا نام ہے سورت البارا اور اس کی آیت نمبر ہے اس کی آیت نمبر ہے ایک سو تر تالیس ایک سو دوسرے پارے کی دوسری آیت جی چلو یوں یاد کر لو دوسرے پارے کی دوسری آیت و قزا لکھا جال سب کو خطاب ہو رہا ہے جی و اور اسی طرح جال ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطن امت معتدل ہم نے بنایا تمہیں امت معتدل۔ لے شُهَدَاءَ الناس تا کہ تم ہو جاو گواہ شہدا کا میں میں پہلے گواہ کر رہا ہوں تا کہ جمع کس کی ہے شہید کی تا تم ہو جاو گواہ الناس کس پر تمام لوگوں پر بکونر رسول اور ہو جائے رسول علیکم صرف تم پر رسول ہو صرف تم پر شہیدن گواہ رسول صرف تم پر گواہ اور تم امت تم بن جاؤ گواہ سارے لوگوں پر میرے بھائی یہ جی گواہ واسطے حاضر نظر ہونا ہے یہ ساری امت حاضر نظر بنی پئی لے تک شہادا الناس پوری امت پہ شہادا کا لفت بولا گیا اب میں, میں کرنے لگا ہوں شاہ ابد القادر کا بڑا خوبصورت مینا سج جائے گا ہم نے بنایا تم کو امت درمیانی معتدل تاکہ تم ہو وہ بتانے والے لوگوں کو تاکہ تم بن جاؤ بتانے والے لوگوں کو اور رسول ہو بتانے والا تمہیں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے نبی کے یارو اور صحابہ تمہیں ہم نے معتدل امت بنایا تاکہ اللہ کا پیغمبر تمہارے سامنے تبلیغ کرے اور تم اس تبلیغ کی آواز لوگوں تک پہنچاؤ اس کی تائید وہ آیت کرے گی کن تم اخرجت ناس تمل بالمعروف وطن ہُونا ملکر تم بہترین امت ہو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے تو شہید کا مینا کیا ہوا جی شاہد کا مینا کیا ہوا بتلانے والا حق بات کو بیان کرنے والا دوسرا سوال ان کا یہ ہے جی خم غدیر کے سلسلے میں جو حدیث ہے جو اکثر شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے یہ جی ایک حدیث پیش ہوتی ہے جی من کن تو مولا ہو فہذہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ ایک نبی پاک کا فرمان پیش کیا جاتا ہے کب آپ نے یہ فرمان جاری فرمایا جب آپ حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے خم غدیر ایک جگہ وہاں آپ نے پڑاؤ کیا تھا حضرت علی یمن کے علاقے میں گئے ہوئے تھے وہاں سے وہ آ کر آپ کو ملے خم غدیر کے جگہ پہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی نبی پاک کے سامنے بشری تقاضوں کے مطابق جو انسانوں کو انسانوں سے بعض اوقات غلط فہمیوں کی بنا پہ شکایتیں ہو جاتی ہیں کسی آدمی نے حضرت علی کی شکایت کر دی اس کے جواب میں نبی پاک نے فرمایا علی کی شکایت نہ کرو من کن تو مولا ہو فہذہ علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا فرمان کا پس منظر آپ نے سمجھ لیا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی, کی کیا کی تھی شکایت کی تھی اس کے جواب میں نبی پاک نے یہ لفظ فرمایا اس کے ساتھ نبی پاک نے جو اگلا لفظ کہا تھا وہ ہمارے یہ لوگ نقل نہیں کرتے اس لفظ کو اگلے لفظوں میں نبی پاک نے فرمایا مولا مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ یہ جملہ ذہن میں رکھنا اب مولا عربی کا لفظ ہے عربی بڑی عجیب زبان ہے عربی میں مولا مددگار کو کہتے ہیں عربی میں مولا دوست کو کہتے ہیں عربی میں مولا پڑوسی کو کہتے ہیں عربی میں مولا آقا کو کہتے ہیں عربی میں مولا غلام کو کہتے ہیں ایک ہی لفظ مالک پہ بھی بولا جا رہا ہے غلام پہ بھی بولا جا رہا ہے آقا پہ بھی بولا جا رہا ہے غلام پہ بھی بولا جا رہا ہے مولا کے اتنے سے معنی ہیں تو جہاں مولا کا لفظ استعمال ہوگا وہاں دیکھیں گے اس کا معنی کیا بنتا ہے مثلا قرآن کہتا ہے انت مولانا تو ہے ہمارا مولا تو یہاں مولا کا مینا مددگار بنے گا اس لیے کہ یہ کس کے بارے میں استعمال ہوا اللہ کے بارے میں استعمال ہوا یہاں مولا کا لفظ استعمال ہوگا اس کے آگے پیچھے دیکھیں گے کہ یہاں معنی کون سا سجتا ہے کس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے یہ جملہ کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی ال مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہاں مولا کا کیا مطلب ہے اگلے جملے میں خود نبی پاک نے اس مولا کے مینے کی تشریح کر دی ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تو بھی اس کو دوست رکھ جس, جس کو جو علی کو کیا رکھتا ہے دوست رکھتا ہے تو نبی پاک کے اس فرمان سے پتا چلا کہ یہاں مولا بمینا دوست ہے مولا بم ہے نا دوست ہے تو ہم مانا یوں کریں گے منگ